آنکھوں اور کانوں کا شکر ابو हाजम سے پوچھا گیا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے تو انہوں نے فرمایا جب تو ان آنکھوں سے خیر کی چیز دیکھے تو اسے پھیلا دے یعنی سب کو بتلا دے اور اگر کوئی شر دیکھے تو اسے چھپا لے ان سے پوچھا گیا کہ کانوں کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے تو فرمایا جب تو ان سے اچھی چیز سنیں تو یاد کر لے اور بری چیز جی سنیں تو بلا دے